حبیب و علی قیا نبی اللہ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 اچھی اچھی نیتیں کرنے رضا اللہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا میں علم دین کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور تم میں سے جو بھی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو اس کے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے میں نے ارض کی اور آپ کے وسال کے بعد فرمایا اللہجل نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کرام علی مسلام کے اجسام کو کھائے بچیں بے کار باتوں سے پڑھیں اے کاش کثرت سے تیرے محبوب پر ہر دم درو پاک ہم مولا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و بارک وسلم آج الحمدللہ للہ عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں ہماری اصحابی کابینات جس میں دھابے جی گھارو میرپور ساکروں کےٹی بندر سجاول ٹٹھا مکلی شریف دڑو بدین اور اس کے اطراف کے گلارچی ٹنڈو باغو مختلف مقامات سے اسلام بھائی تین دن کے تربیتی اجتماع میں حاضر ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود ہیں دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ تفسیر قرآن تفسیر صراط الجنان اس کی نو جلدیں آ چکی ہیں اور ستائیس پارے مکمل ہو چکے اور امیر علیہسنت تاکید فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر ہمارے گھر میں ہونی چاہیے تاکہ ہم پڑھیں کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے کیا احکامات ارشاد فرمائے تو نو جلدوں پر مشتمل یہ سیٹ جو مکتبت المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کی چوتھی جلد کے صفحات 378 پر ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ موسل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ نبینا والی سلاۃ السلام کو ان کی طرف بھیجا آپ نے انہیں ایمان لانے کا حکم دیا ان لوگوں نے انکار کیا اور سیدنا یونس علیہ السلام کی بات نہ مانی آپ نے انہیں اللہ تعالی کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت سیدنا یونس علی سلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی دیکھو اگر وہ رات یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں اور اگر انہوں نے رات یا نہ گزاری تو سمجھ لینا کہ عذاب آئے گا جب رات ہوئی حضرت یونس علیہ سلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہوئے آسمان پر سیاہ رنگ کا کالا ہیبت ناگ بادل آیا بہت سارا دھواں تمام شہر میں جمع ہو گیا یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے اب اللہ کے نبی کی تلاش کرنے لگے ان کو بھی نہ پایا اب انہیں زیادہ اندیشہ ہوا تو وہ لوگ اپنی عورتوں بچوں جانوروں کے ساتھ جنگل میں نکل گئے موٹے کپڑے پہن کر توبہ اسلام کا ادھار کیا شوہر بیوی سے اور ماں بچے سے جدا ہو گئے سب نے بارگاہی میں گریا ازاری شروع کر دی رونا شروع کیا عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ سلام لائے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا پرائے مال واپس کیے حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا اللہ تعالی نے اخلاص کے ساتھ ان کی کی, کی دعائیں قبول کی توبہ قبول کی پروردگار افزا اجل نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب اٹھا دیا گیا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحدہ فرمایا کہ سیدہ یونس علیہ سلام کی قوم پر ان کے گناہوں کی کثرت ان کی غفلت سرکشی اس کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا ان کی سچی توبہ کام آ گئی انہیں سچی توبہ کا یہ انعام ملا کہ عذاب اٹھا لیا گیا تو اس حکایت میں ہمارے لیے کافی عبرت کے مدنی پھول ہیں کہ طرح طرح کے گناہ, گناہوں کے سبب نماز قزا کرنے کے سبب والدین کی نافرمانی کرنے کے سبب جھوٹ غیبت چغلی نیز فلمیں ڈرامے گانے بازے اور جن علاقوں میں سے آپ آئے ہیں شرابیں چرس نہ جانے کیسے کیسے نشے جوا یعنی ان سب باتوں کو دیکھنے کے سبب تصور کرے کہ اگر رب تعالی ہم سے ناراض ہو گیا اور اس نے ہم سے نظر رحمت کو پھیر لیا ہمارا کیا بنے گا تو وقت کب تک ہے میں عید سے نماز پڑھوں گا میں رمضان سے جناب وہ روزے رکھ لوں گا اور جناب میں بس نماز آئے, رمضان کا مہینہ آئے گا بس تلاوہ شروع کر دوں گا ابھی تو شادی نہیں ہوئی نہ شادی ہو جائے گی تو میں یہ نیک کام شروع کر دوں گا میں حج پہ جاؤں گا تو جناب سنت رسول پر عمل کروں گا یہ عموماً تاثر ہوتا ہے کہ جناب بس یہ میرا کام ہو جائے تو بس یہ کام میں نیکی کا شروع کر دوں گا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جلدی جلدی توبہ کرنی چاہیے انتظار نہیں کرنا چاہیے اور دنیا کی عارضی لذتوں کی خاطر آخرت کی دائمی تکالیف اور مشقتوں کو دعوت دینے کے بجائے پکی پکی توبہ کر کے اللہ کے پاک اور پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جانا چاہیے ان شاء اللہ اس کی برکت سے دنیا اور آخرت سور جائے گی یا خدا میری مغفرت پیر یا خدا مقبول رت فر میری مقبولیت فرم یہ یاد رکھیے کہ توبہ جب کبھی ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے احساس ہو جاتا ہے نہیں کرنا چاہیے طریقہ کیا ہوتا ہے گال پہ ہاتھ مار لیتے ہیں کان پکڑ لیتے ہیں یا ناک یو رگڑ لیتے ہیں توبہ توبا توبہ یہ انداز کے علاوہ توبہ کی تین شرائط کا پائے جانا بہت ضروری ہے وہ شرط کیا ہے کیونکہ اگر وہ شرط نہیں ہوگی توبہ کو سچی توبہ نہیں کہیں گے پہلی شرط ہے ماضی پر ندامت یعنی جو گناہ کیا اس پر شرمندگی نمازیں کزا ہوئی گلٹی محسوس کرے شرمندہ ہو جائے شرابیں پی دی تو مطلب شرمندہ ہو جائے کہ واقعی میں نے غلط کیا تھا جھوٹ بولا تھا گالی گلوچ کی تھی بد نگاہی کی تھی لوگوں کی حق تلفیاں کی تھیں تو جو گنا ہوئے تو سب سے پہلے تو اس پر شرمندہ ہونا ہے دوسرا کے گنا گناہ کو چھوڑ دینا ہے یعنی جس گنا پر توبہ کرنی ہے اس توبہ پر شرمندہ ہونا ہے اور اس گنا کو چھوڑ دینا ہے اور تیسرا یہ عزم پکا ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ گنا نہیں کروں گا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے کہ سچی توبہ کا یہ مانا ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب کی نافرمانی فرمانی تھی نادیم و پریشانوں کا کر چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گنا کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ سے ہو بجا لائے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہر گناہ کی ایک جیسی توبہ نہیں ہوتی اس بارے میں اسی تفسیر سے راج الجنان جلد چار صفحہ دو سو تیس پر چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یاد رہے کہ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں ہوتی بلکہ مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے مثلا نماز قزا کی رمضان کے روزے نہ رکھے فرض زکات ادا نہ کی حج فرض ہونے کے باوجود نہ کیا تو ان سے توبہ یہ ہے کہ نماز روزے کی کزا کرے زکوات ادا کرے حج کرے اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کی معافی مانگے اسی طرح اگر اپنی کان آنکھ زبان پیٹ ہاتھ پاؤں شرم دیگر اعضا سے ایسے گنا کیے ہوں جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ او بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو جیسے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا جنابت کی حالت میں نہیں غسل فرد ہونے کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا شراب نوشی کرنا گانے باجے سننا ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عدم کرتے ہوئے معافی طلب کرے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک مال کر لے کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور دوسرا دوسری بات بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں کسی کا مال یعنی کسی کا قرض لیا کسی سے یعنی ایسے حقوق جن کا تعلق قرض کے ساتھ ہے. جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت مزدور کی اجرت بیوی کا مہر اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی اختیار کرے ہمارے یہاں بہت عام طور پر ہے کہ اگر سبزی لینے بھی جاتے تو سبزی لیتے لیتے کچھ نہ کچھ اٹھا اٹھا کر کھاتے رہتے ہیں کوئی چنے بیچ رہا ہو تو ایک مٹھی بھر کر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کوئی فروٹ والا فروٹ بیچ رہا ہو تو ذرا سا اس نے آگے پیچھے نظر کی تو ہم بھی اٹھا کر چلتے بنے سبزی خرید رہے اس نے پوری تول بغیر اس کو دکھائے ہم نے بھی کچھ ڈال لیا تو کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں مطلب جیسا جس کا روپ رنگ کوئی ایسا ذرا طاقتور قسم کا آدمی ہوتا ہے جس کا مطلب تھوڑا اثر وسوخ ہوتا ہے جوان ہوتا ہے اور بیچنے والا بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو ستایا جاتا ہے تو اے میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ وہ حقوق جن کا تعلق سے ظلم کے ساتھ ہے جیسے کسی کو مارا گالی دی غیبت کی اور اس کی خبر اس تک پہنچ گئی اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کرے یعنی یہ بھی آپس کی بیٹھکوں کا معاملہ ہے کہ اگر بیٹھک ہوتی ہے تو تیسرے کو کیسا اس کے متعلق باتیں کی جاتی اگر کوئی چلنے میں لنگڑا پن ہے اس کو او لنگڑے او اندھے اس طرح سے اس کے نام رکھے جاتے ہیں کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کسی کو دھکا دے دیا کسی کو چاٹا مار دیا کسی کو گھوسا مار دیا تو آج دنیا میں تو کوئی کہنے والا بظاہر ہم کو نہیں ہے لیکن قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہوگا اور تیسرے کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ جیسے کسی کا مال چرایا چھینا لوٹا کسی سے رشوت لی سود لیا جوئے میں مال جیتا وغیرہ اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق ادا بھی کرے اور صاحب حق سے معافی بھی حاصل کرے اگر توبہ کی شرائط جمع ہوں تو توبہ ضرور قبول ہوگی کیونکہ یہ رب تعالی کا وعدہ ہے اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا یہ اللہ تعالی کے شان کریمی کے لائق نہیں ہے تو کر لے توبہ رب کی, رب رحمت, کی رحمت, رحمت ہے بڑی, بڑی, ہے بڑی قبر بڑی م م بڑی میں ورنہ سزا ہوگی کڑی ہو ایک دن م مرنا م م ہے آخر موت م ہے کر لے جو کرنا ہے موت ہے مرنا ہے تو اگر بغیر توبہ کیے مر گئے حقوق ادا کیے بغیر مر گئے بنے گا کیا ہمارا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبار کو تعالیٰ کی رحمتیں بے حد و بے حساب ہیں ہمیں چاہیے کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں فورا توبہ کر لیں اگر ب بشریت پھر گناہ کر بیٹھیں پھر توبہ کر لیں پھر خطا ہو جائے پھر توبہ کر لیں چاہے لاکھ بار بھٹک جائیں مگر پھر بھی اپنے رب کے دامنِ کرم سے لپٹ جائیں ہرگز ہرگز مایوس نہ ہو کہ یقینا جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتا ہے قرآن قریب میں جا بجا رب کریم وجل اپنے گناہگار بندوں کو توبہ کی ترغیب دلا رہا ہے پارا چھ سورت المائیدہ آیت نمبر انتالیس میں ارشاد باری تعالی ہے اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ان غفور الرحی ترجمہ کنزول مان تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سور جائے تو اللہ اپنی مہر یعنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ تفسیر سراط الجنان میں اس آیت مبارک تحت لکھا ہے کہ توبہ یہ نہایت نفیس شے ہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو اگر اس سے توبہ کر لی جائے اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیتا ہے اور توبہ کرنے والے کو عذاب آخر سے نجادتا بنتا ہے تو ہم توبہ کرتے پھر پھر مطلب نفس و شیطان کی شرارتیں غالب ہو جاتی ہوں تو اپنی بے کسی بے بسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لیں بڑی کو چھوڑنے کی بڑی کو کی گناہ ہمیں ایسا بندہ بنائے جیسا بندہ تجھے پسند آ جائے جیسا بندہ اسے پسند آتا ہے ہم نمازی بن جائیں ہم عبادت گزار بن جائیں ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں ہم سچے بن جائیں ہم باخلاق بن جائیں ہمیں جھوٹ سے نفرت ہو جائے ہمیں گالی گلو سے نفرت ہو جائے ہمیں بد نگاہی سے نفرت ہو جائے ہمیں شراب سے نفرت ہو جائے ہمیں چر سے نفرت ہو جائے مختلف قسم کے یہ نشے ہیں ان سے نفرت ہو جائے اچھی صحبتوں سے پیار ہو جائے ہم ایسے بندے بن جائیں جیسے بندہ رب تعالیٰ کو پسند آتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی توبہ سچی توبہ کر لے کہ معلوم ہوا توبہ کرنا بہت ہی بہترین اور پسندیدہ کام ہے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں رب تعالی نے توبہ کی ترغیب دلائی اس کی فضیلت بیان فرمائی چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا منو تو نسوحا اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے اس آیت مبارکہ میں وارد لفظ نسوح کا مانا اللہ عزوجل کے لیے ایسا خالص ہونا ہے کہ کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو خلیفہ ثانی امیر المومنین فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب توبط السوحا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی برے عمل سے ایسی توبہ کرے کہ پھر کبھی اس گناہ میں نہ پڑے اللہ نصیب کرے اور اللہ ہمیں پکی سچی توبہ نصیب کرے کہ واقعی ہم تو ایسے بیکار قسم کے لوگ ہیں کہ توبہ کرتے پھر, پھر پسل جاتے میں کر کے توبہ پلٹ کر پھر گنا کرتا ہوں حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا رف اللہ ماہ رجب کے صدقے ہمیں پکی سچی توبہ نصیب فرمائے کہ توبہ کی بڑی برکتیں ہیں اور خاص کر یہ جو ماہ مبارک ہے نا رجب کا مہینہ سبحان اللہ یہ تو اللہ تعالی نے کرم کیا ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ مہینہ نصیب ہو گیا اس مہینے کے بارے میں امیر علیہ سنت اپنے رسالے کفن کی واپسی میں لکھتے ہیں کہ رجب یہ رجب کا مہینہ ہے نا رجب دراصل ترجیح سے مشتق یعنی نکلا ہے اس کے معنی ہے تعظیم کرنا اس کو الاسب یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے اس لیے کہ ماہ مبارک یعنی اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہوتا ہے عبادت کرنے والوں پر قبولیت کا کہ انوار کا فیضان ہوتا ہے اسے السم یعنی بہرا بھی کہتے کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی اس ماں کو شہر رجم بھی کہتے کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو ایزا نہ دیں تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے مدنی چینل کے ناظرین رجب المرجب کی بہاروں کی تو کیا بات ہے کہ کاشف القلوب میں حضرت سینا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب میں تین عروف ہیں را، جیم با ریم با فرماتے ہیں کہ را سے مراد رحمت الہی جیم سے مراد بندے کا جرم اور با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی گویا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو اور یہ اتنا پیارا مہینہ ہے اس میں ایسی برکتیں ملتی ہیں امیر علیہ سنت اس زمن میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کہ ایک شخص کسی عورت کے عشق میں مبتلا تھا اور اس سے ملاقات کا خواہش مند تھا اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ وہ عورت کسی طرح اس کے قابو میں آ گئی قریب تھا کہ وہ اس سے برائی کا ارتقاب کر بیٹھتا یازت سینا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے تو اس نے محسوس کیا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ یہ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں تو عورت نے جواب دیا کہ رجب کا یہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعلیم فوراً الگ ہو گیا گندے کام سے باز رہا حضرت سینا عیسا علی السلام کو حکم ہوا ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کرو آپ علی السلام تشریف لے گئے اللہ الزل کا حکم اپنی تشریف آوری کا سبب بیان فرمایا یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا حبیض دیکھا آپ نے کہ رجب المرجب تعلیم کرنے سے جب ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو سکتی ہے تو جو مسلمان رجب المرجب کا احترام کرے اس کو نا جانے کیا کیا انعامات ملیں گے نمازیں پڑھے ذکر اسکار کرے جو, جو غلطیاں سزد ہوئی آئے تو صحیح رب تالا کی بارکاہ میں رجوع تو کرے ہوتا ہے بعد اوقات عمر گزر جاتی ہے یار اتنی عمر گزر گئی نمازیں نہیں پڑی رب کی رحمت بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اللہ تبارک کو تعالی کی عظمتوں اور رحمتوں کا تو کیا ہی بیان ہو کہ توبہ کا بڑا زبردست انعام ہے چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ گنا کرتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اس پر قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہر نیک عمل قبول فرما لیتا ہے اس سے سرزد ہونے والا ہر گنا بخش دیتا ہے معاف ہو جانے والے ہر گنا کے بدلے جنت پہ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی کے بدلے اسے جنت میں ایک عطا فرماتا ہے اور ہوروں میں سے ایک حور سے اس کا نکاح فرما دیتا ہے اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے توبہ کرے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے میری خطاؤں کو بخش دے میری معذرت قبول فرما ایک اور حدیث پاک میں ہے کم اللہ دمبلا یعنی گنا سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اے کہ اس نے گنا کیا ہی نہیں, نہیں ہی نہیں نہیں اے اے اور یہ نفس و شیطان یہ تو شراب کرتے ہی ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتے ہی ایک حدیث سے پاک میں ہے جب ابلیس نے شیطان نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندے کو تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا سبحان اللہ رب کی رحمت کتنی بڑی ہے آئے تو صحیح نیکی کی طرف آئے تو صحیح اپنی اپنی زندگی کا کوئی مقصد جانے تو صحیح کیا ہم مطلب نمازیں پڑھنی ہیں اور پھر اپنے علاقوں کی مسجدوں کو آباد کرنا ہے جی ہاں آپ دیکھیں جو خاص کر ہمارے اطراف گاؤں سے جو اسلام بھائی آئے ہیں آپ کو آپ کی مسجدیں دیکھ کے دل نہیں کرتا ہے کائیں نمازی کائیں نمازی مسجدوں میں تالے لگا دیے گئے جانوروں نے ڈیرے ڈال دیے شرابے چھوٹے چھوٹے بچے شرابے پی رہے برائیوں کے کام بالکل سب عام آم ہو رہے سود کا لین دین ہو رہا ہے بے حیائی کے معاملات بڑھتے جا رہے اور ہم کوئی نوٹس نہ لیں ہم اس کے لیے کوئی کوشش نہ کریں سارا دن فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر ٹھیوں پر بیٹھ کر گندے گندے گانے فلمیں دیکھ کر ہوٹل دیکھے بھرے پڑے ہوٹل بھرے پڑے گندی گندی فلمیں دکھائی جا رہی وہاں پر چائے پینے گئے تو تین تین چار چار گھنٹے بیٹھے رہے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول جو ہمیں نیکیاں کرنے کی بھی ترقیب دلاتا ہے تو نیکیاں پھیلانے کی بھی تعلیم دیتا ہے گناہ سے بچنے کا بھی درس دیتا ہے تو دوسروں کو گناہوں سے بچانے کا بھی جذبہ دیتا ہے تو حوصلہ بڑھائیں ہمت کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ نمازیں پڑھیں گے بھی اور دوسروں کو نماز کی دعوت بھی دیں گے اللہ مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ اللہ مسجد برو تحریک مسجد برو تحریک مسجد برو تحریک رب کی بارگاہ میں گڑ گل لیں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اور یہاں تو تین دن اجتماع تین دن اجتماع رات بھی الحمدللہ اسلام میں جمع ہوئے نماز تعجد پڑی مناجات ہوئی پھر کئی اسلامیہ نے شہری کی الحمد روزے رکھے یہ کیا ہے یہ سب دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں کہ وہ معاشرے کا وہ حال ہے کہ رمضان میں روزے رو لوگ نہیں رکھتے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں رجب کے روزوں کی ترقی مل رہی ہے شہری اجتماع رکھے جا رہے ہیں. سبحان اللہ افطار اجتماع کیے جا رہے ہیں. رمضان کی یادیں منائی جا رہی ہیں تو آئے ہمت کریں اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنے آپ کو رچا بسا لیں اور خالی اوپر اوپر سے نہیں میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا جو ندنی بہت اچھا ہے جناب بہت اچھے سلسلے آتے ہیں بہت, بہت اچھے سلسلے آتے ہیں آپ نے مدنی چینل شروع کرایا کسی گھر میں گاؤں دس بہت اچھا کام کر رہی ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے آپ کا کیا حصہ ہے جی میں اتنے لاکھ روپے دے دیتا ہوں ہمیں آپ کے پیسوں کی بھی ضرورت ہے لیکن آپ کی بھی تو ضرورت ہے افراد زیادہ ہوں گے تبھی تو بھائی مسجد بن جائے گی درس کون دے گا ہمیں دینا ہے اپنی مارکیٹوں میں پیدا ہو سکوں سے درس کون شروع کرے گا ہمیں شروع کرنا ہے جہاں لوگ جمع ہو تو ان کو جمع کر کے نیکی کی دعوت کس کو دینی ہے ہمیں دینی ہے کھیل کود میں جو مصروفیں اذان ہو گئی ان کو مسجد کی طرف کون لے کر جائے گا ہم لے کر جائیں گے اتنے اتنے ڈگری حاصل کرنی قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ان کو کون پڑھنا سکھائے گا انشاءاللہ ہم سکھائیں گے ہم درست قرآن پڑھنا سیکھیں گے دوسروں کو سکھائیں گے تبدیلی اسی طرح آتی ہے معاشرے میں نیکی کا کام بڑھانا ہے سنتوں کا پیغام عام کرنا ہے جو مسلمان نیکی کے راستے سے دور ہیں انہیں نیکی کی دعوت پہنچا کر امرم بالمعروف و اور نہیون کر کے ان کو مسجدوں کی طرف لانا ہے اللہ تعالی ہمیں قبول فرما لے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کا محتاج نہیں ہے ہم کام کریں گے تو ہی ہوگا نہیں اللہ جس سے چاہے کام لے لے لیکن ہم دعا کرتے کہ یا اللہ اس نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے کام میں ہمیں قبول فرما ہم قبول ہو جائیں ہمارے بچے قبول ہو جائیں ہمارے گھر بار قبول ہو جائے وہ میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں توبہ کرنے والا بہت خوش نصیب ہے بہت خوش نصیب ہے حضرت اتبت الغلام یہ نوجوان تھے اور توبہ سے پہلے فسک و فجور میں شراب نوشی میں مشہور تھے ایک دن سی حسن بصری کی مجلس میں آئے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کر رہے تھے کنزل ایمان کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد کے لیے تو آپ نے اس قدر مؤثر بیان فرمایا کہ لوگوں پر گریا یعنی رونا تاری ہو گیا ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا یا سیدی کیا اللہجل مجھ جیسے فاسق کو فاجر کی توبہ قبول کرے گا جب میں توبہ کروں تو شیخ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں اللہ تیری توبہ بے شک قبول فرمائے گا جب اطبت الغلام نے بات سنی تو ان کا چہرہ درد پڑ گیا سارا بدن کاپنے لگا چلائے غش کھا کر گر پڑے جب انہیں ہوش آیا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے قریب آئے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے اے رب العرش کی نافرمانی کرنے والے نوجوان کیا تو جانتا ہے کہ گناہ گاروں کی سزا کیا ہے نافرمانوں کے لیے گرجنے والا جہنم ہے جس میں گرج ہوگی جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے اس دن غضب ہوگا پس اگر تو آگ پر صبر کر لے اگر تو آگ پر صبر کر سکے تو نافرمانی کر لے ورنہ نافرمانی فرمانی سے دور ہو جا تو گنا کیے ہیں ان میں تو نے اپنے نفس کو پھنسا دیا اب نجات کے لیے کوشش کر اتبت الغلام رحمت اللہ تعالیٰ لے پر رکت تاری ہو گئی جب افاقہ ہوا کہنے لگے اے شیخ مجھ جیسے کمینے کی توبہ بھی رب کریم قبول فرمائے گا شیخ رحمت اللہ تعالی نے فرمائے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اپنے گناگار بندے کی توبہ اور معافی قبول فرماتا ہے سیدنا اطبت الغلام رحمت اللہ تعالی نے تین دعائیں کی اے میرے اللہ اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی میرے گناہ معاف فرما دیئے تو مجھے ایسی سمجھداری ایسی یادداشت عنایت کر کہ علوم دین قرآن کریم سے جو سنوں حز یعنی یاد ہو جائے نمبر دو اے اللہ مجھے پرسوز آواز کے اعزاز سے نواز کہ اگر کوئی پتھر دل بھی میری تو سنے تو اس کا دل نرم ہو جائے تیسرا اے اللہ رزق کے حلال عطا فرما وہاں سے روزی عطا کر جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول فرمائی ان کا حافظہ مضبوط ہو گیا جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ان کی تلاوت سن کر گناگار توبہ و تائب ہو جاتے اور ان کے گھر میں روزانہ سالن کا ایک پیالہ اور دو روٹیاں رکھی ہوتی پتا نہیں چلتا تھا کون رکھ جاتا ہے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا تو یہ زندگی ہے بہت مختصر اگر تصور کریں تو واقعی ہمیں یاد آئے گا کہ کئی ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی مرنا ہے ہمیں بھی مرنا ہے اور واقعی جب انسان کی پیش نظر قبر ہو جاتی ہے جب آخرت کا معاملہ پیش نظر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی رنگینیوں میں مزہ نہیں آتا ہے آج تو فلمیں نہیں چھوٹتی ہے نا بدنگاہی نہیں چھوٹتی ہے آج برے دوستوں کی صحبت نہیں چھوٹتی ہے لیکن جس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے کب مرنا ہے پتا نہیں ہے کیا معلوم آج کا ہی دن ہمارا آخری دن ہو سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے اس دنیا سے ہم چلے جائیں رات جنازہ ہو رہا ہو ہمارا کل کا یہ دن اس وقت ہم خبر میں ہو ہمیں پتا ہی نہیں تو جب یہ پیشے نظر ہوتا ہے نا تو پھر دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے آخرت کی معاملہ پیش نظر ہو جاتا ہے پھر پھر نیکی کی طرف عبادت کی طرف دل لگتا ہے ورنہ آج تو کوئی کتنا ہی کہے ہمارے قدم نمازوں کی طرف بڑھتے نہیں ہیں ہمیں نماز سیکھنے کا شوق ہی نہیں بڑھتا ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی ہے مجھے چھ کلمیں یاد نہیں مجھے دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا میں کیسا مسلمان ہوں مجھے شریعت کی باتیں نہیں پتہ ہے تو ہمت کریں حوصلہ کریں اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ایسا وابستہ کریں کہ پھر دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کا شوق نصیب ہو جائے نمازیں پڑھنے دوسروں کو پڑھانے کا شوق نصیب ہو جائے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں واقعی یہ زندگی بے حد مختصر ہے اور موت آتی ہے تو بڑے بڑے پہلوان چلے جاتے ہیں خوبصورت نوجوان چلے جاتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی موت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نیکی کے کاموں میں مصروف ہو جانا چاہیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمد ایسی بے شمار مدنی باہر ہیں منڈی بہود یہ پنجاب کا ایک شہر ہے ایک اسلائی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی رنگ چڑھنے سے قبل فیشن کی ہلاکت خیز وادیوں میں بھٹک رہا تھا عجیب و غریب تراش خراش والے کپڑے پہنتا تھا ہما وقت دل و دماغ پر فیشن کا بھوت سوار تھا القرض یاد ال سے یکسر غافل دنیا کی رنگینیوں میں شاگرد زندگی کے قیمتی لمحات برباد کر رہا تھا اسی میں ہی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کام آ گئی اور اس طرح سے وہ کوششیں کرتے رہے جیسے آج یہاں پر آپ کو تین دن کے اجتماع کے لیے لائیں تو ایک وقت آتا ہے کہ احتکاب کی تیاریاں ہو جاتی ہیں اسلام نے اس نوجوان پر کوشش کی تو الحمدللہ وہ احتکاف کی سعادت مل گئی اب جو نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے نا اسی میں ہی دل مائل ہوتا ہے عبادت کی طرف کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار میں تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا یہ کیسے نیک لوگ ہیں کہ جن کے صدقے مجھے تحجد کی سعادت بھی نصیب ہو رہی ہے میں تو جناب جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا یہ تو دیکھو یار نوافل پڑھا رہے مجھے کیسا شوق ہے کیسے مدنی ماحول تو ان کا دل بھی مائل ہوا اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی امیر نے سنت سے بیٹھ کا شرف حاصل کیا دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے اور آج الحمدللہ للہ شریف بھی اماما شریف بھی اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی پکی سچی توبہ نصیب فرمائے اور نیکی کے کاموں میں ہمارا دل لگ جائے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اگر چاہتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں دل لگے تو اس کے لیے صحبت یہ بہت ضروری ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ جناب تین دن تو یار ہے اور چوتھا دن پھر اپنے وہی معاملات ایسا نہیں دین منا لیں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ آج سے میری کوئی نماز ادا <سؤال> نہیں <سؤال> ہوگی ہاتھ اٹھا کر بڑے عزم و جذبے کے ساتھ ہمت کے ساتھ اللہ تعالی اس ماہ رجب کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے تو نیت کریں کہ آج سے میری کوئی نماز ادا <سؤال> <سؤال> نہیں ہوگی <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> رمضان کا روزہ دلا اجازت شرعی قضا نہیں کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا وعدہ خلافی نہیں کروں گا گالی گلوچ نہیں کریں گے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے گانے باجے نہیں سنیں گے انشاءاللہ نیکی کے کاموں میں حصہ لیں گے داود اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں گے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے الحمدللہ اس اجتماع کے اختتام پر ہمارا نماز کو شروع ہوگا بارہ سات دن کا سات دن کا فیضانِ نماز کورس ماشاءاللہ اگر نماز درست کرنی ہے سات دن دے دیں پورا طریقے کا نماز کے اندر کیا پڑھتے سارے معاملہ ذکر و ازکار یہ سب سیکھنے کا موقع ملے گا اور بھی کورسز ہوں گے انشاءاللہ اس کا بھی بیان ہوگا اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو فیضانِ مدینہ میں جمعہ کی پہلی اذان ہو رہی ہے اس پہلی اذان کا جواب دیں اور ثواب لوٹے ہر کلمے پر ان اللہ دو لاکھ نیکیاں حاصل ہوں گی تربیت اجتماع میں شامل یہ تو خاص کر عادت بنا لیں تاکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی عادت ہو اور اذان کا جواب دینے کا جذبہ نصیب ہو